وہ لولان توسی بہ مصیبتوں بے مقدم اور اتنی بات کے لیے کہ انہوں ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے بھائی اکولو اور اگر مصیبت آ جاتی لولان توسی بہ مصیبتوں بے مقدم و یہ مضمون آ چکا ہے سورہ کہا میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو تو یہ عزر کرتے کہ صاحب ہمیں متنوع نہیں کیا گیا ہمیں خبردار نہیں کیا گیا ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا عذاب کیسے آ گیا وہ لولا ان تصیبہ مصیبت اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول فن طب آیات کا کہ تیری آیات کی پیروی کرتے ورن کو نیند اور ہم تو ہوتا تھے ایمان لانے والوں میں سے فنما جا ام الحق کو لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے کالو لولا اوتیا مسلم آوتیا موسا اب یہ کہہ دیں کہ کی کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسا کو یعنی موسا کو آسا دیا گیا موسا کو وہ ید بی دیا گیا موسا کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی لولا اوتیا مسلم آوتیا موسا کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی جی گئی تھیں موسا کو اولم یکفرو بیماتیا موسا بھی ان کا تو جو کچھ موسی کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے کالو سہران تضا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں کو سہران یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہیں یہ دو سہر ہیں جنہوں نے گٹ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب ہے مکے والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات کے جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسا کی اور وہ موسا اور دوسری کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم شہرانا بکلون انک ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں کل فاتوب کتابا اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی یہاں مراد دو کتابیں ہیں تو اے نبین سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کو اللہ نے نازک کی ہو جو ان دونوں سے عہدہ ہو زیادہ ہدایت والی ہو عہدہ منہ ہوما ہو میں اس کی پیروی کروں گا ان تم سوادتی نگر تم سچے ہو یعنی یہ بات توڑ کر لیجئے یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان ولد فانا انقانحمان وانا آگے چل کر آ جائے گی آج آئے کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں رحمان کی پردش کرتا ہوں رحمان کو پوچھتا ہوں تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پہلی بھی کروں گا میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے فلم یا تجیبوں نقا اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کرے آپ اس دلیل کو تسلیم نہ کرے فالم تو جان لیجیے انما یہ تباہ کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی وہ من اضل ممن ابتبا ہوا ہو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش سے نفس کی پیروی کر رہا ہو بغیر ہدم اللہ بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو ان اللہ قوم ظالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ولکت وس يَتَذَكَّرُونَ اور ہم پی پیب بھیجتے رہے اپنے رسول اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں اور شہران تزاہرا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو ذہب ہے جس کے اندر وصل ہے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ تورات اور, زبور اور انجیر اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں ولکت وسلم لہم القول ہم نے اپنی اس بات کو اپنی ہدایت کو اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں اللہ دین عطۂ کتاب اب ان قبل ہی ہم بھی یو اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی راہی اللہ علیہ کالو عامنہ اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے الحق یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے ان نہ کنام قبل ہی مسلمین ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام ڈا چکے ہیں یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں علاق کا یو تو اجروم مررتیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا دو مرتبہ یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نسارا میں سے تھے انجیر کو مانتے تھے توراٹ کو مانتے تھے اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یعنی اجن ہوں ان کو دیا جائے گا ان کا صبر ان کے صبر کے بالحطرت صحیح ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو بماں ردنا ہوں اور جو کچھ ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں وحزا سمے لگ وکما و لکم اما اور جب انہوں نے سنی لگ باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی ہبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئے وہ کون تھے وہ نسارا تھے عیسائی تھے جیسے ننجاشی حضرت نجیاشی رحمت اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے عزت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ہے جائے تابئی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تابعین میں سے ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حدور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت النجاشی کی ہے برآل وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استحجہ بھی کیا بنا دیکھو پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو سب یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحصہ بھی کر رہے تھے تمسپر بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کے لیے آپ کے آماد ہمارے لیے ہمارے آماد ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے بی قرال ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے سمے ان لگ جب انہوں نے وہ لم باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے آرزو ان انہو تو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خامخا جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی وہ کالو لنا آ انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کہے کو جھگڑتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں وہ لکم اور آپ کے لیے آپ کے اعمال علیکم لا آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خو الجھے اندیم اللہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں بلا چن اللہ شاہ بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عالم بل اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے کون ہے ہدایت کے تعلیم جن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہیں کو وہ ہدایت دے گا لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آئے خاص طور پر ابو طالب کے لیے سن کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشد اللہ الہ اللہ و شدود اللہ محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کی اگواہی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے لہٰذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادبی سے لے رہا ہوں وہ کال و اندیل ہوتا ماں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں ابھی مان لے آئیں نوت خط تف ارض تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجیے یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں وزقرو عزل تم کلیل المسطافون فلفون حکوم الناس یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب قسم ختم کر دیں گے متحطف ہم ان کو چکے لیے جائیں گے بن عرض اپنی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے بول لے لیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے بول لے لیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ کی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہٹے باداب باد وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہیں ہے سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے تباؤ بےسان وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے کالو ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں وہ تو خط تک بھی نر دینا ہم اچھک جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اب اللہ حرمن اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو امن کی جگہ کس نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے یوجما لہ سمرات کنلش ہے اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس مکے کی طرف ہر چیز کے سمراٹ کھچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیے اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا اس لیے کہ ہر موشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے ثمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں رسک کب ملنا یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے ربنا انی من انڈیا کل محرمہ نے یقین اسدا فج تحویل برزم بن ثبرات اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رس پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں ولاکن اکثر لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ کب حال رکھنا ان کا اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اطراتی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر وہ وستیاں ہلاک ہو کر رہ گئی فتل کا مسا کے نم لم تسکن اللہ کلیلہ تو دیکھ لو اب ان کے مسکن ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وہ کل نہن اور ہم ہی ہوئے بارش پوری زمین کی بارش تو ہم ہی ہیں وہ ماں کا نہ ربو یہ وہ بات اب دوبارہ آ جو سو بڑی اسرائیل میں آئی تھی وما کلا معذمین حقہ نبآسا رسولہ ہم اس عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بے نہ کر دیں رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے حق کو مبرہن کر دے حجت قائم کر دے پھر عذاب آتا تھا اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی وماں کا نا ربو کا اور نہیں ہے آپ کا پرور ایسا کہ وہ بستیوں کو بغارت کر دے اور برباد کر دے حتیہ یا بسافی ام میں یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر پہ بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس ام جو اس کا مرکزی شہر ہو اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا یتلو علیہم آیات نا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں مادی آیات وما کل ناموہ لکل قرآن اللہ وا اور ہرگز ہم نہیں تھے بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہ تھے مشرک تھے اور کافر تھے وما اوتی تم منشینس و حیات دنیا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو, جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے برتنے کی چیزیں ہیں وزینتہا اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے مما اند اللہ خیر ہوں اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اس کو دبام ہے افلا کا تم عقل سے کام نہیں لیتے افم وادنہ وادر الحسن فلاتی ہے کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا کم متانا ہو متعل حیات دنیا کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس نے اپنے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا سما ہوا یوم القیامت من المحدرین پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں گلچرے اڑا لیے ہیں عیش کر لیے ہیں کوئی چلت فرت ان کی ہو گئی ہے ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے وَيَوْمَ یوم فَيَقُولُ وہ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ شرکا یہ اور جس دن کے اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان ہو گیا تھا جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں کال الزین حق کالحم القول تو وہ لوگ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے وہ کہیں گے ربنا ہا الازین کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ سیاتی ن جن بھی ہو اور شیاتین انس بھی ہو تاغوت بھی ہو یہاں کے لیڈر بھی ہو غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا اب کما گا پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے تبرانہ ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے ہم برات ہیں ما کانو یا نا یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے بچہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا یہ گویا کہ ججمنٹ ہے سیاتی جن بھی ہوں گے جن کے اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا جنہیں پوجا جا رہا ہے وہ کہیں گے اے اللہ ہم ایران برات کرتے ہیں تیری جناب میں ماں کانو یا, یا یہ ہرگیز ہماری پدوی کرنے والے نہیں تھے وکیل او شرکات پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریقوں کو پھر وہ پکاریں گے پلم جستیب لہوم تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا وراب عذاب اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو لو اللہ کانو یادول کاشت کے کسی طریقے سے وہ عدایت پائے ہوئے ہوتے یوم یقین ماضا اجب تم المرسرین اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا ماضا اجب تم المرسرین فاقتی ملبا اندھے ہو جائیں گے اس وقت باتیں ابلی کر سکیں گے کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے یوم دن فملہ اور پھر وہ میں پوچھیں گے بھی نہیں حق ہو جائے گا جواب کیا دیں گے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی رسولوں کا استداہ کیا تھا تبکر کیا تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں پما منتاب و آمن اب آمر صالحن تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے سرک سے اور کفر سے ممتاب اب آمن اور جو ایمان لایا وہ آمر سالحن اور جس نے نیک امال کیے فاساں یقون امین البفلحیم تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا وہ رب کا یخن کو ما یشا و یختار اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے مخلوق ساری اسی کی ہے اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا اللہ یستفی من الملائق رسلم و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایک اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ اسطف آدم ودوحن بال ابراہیم ابال عمران المین وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے وربو کا یقل کو مایوشا و یکختار ماں کانحم الخی اراح ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سبحان اللہ و تعالی ما نقل یہ تو اللہ تعالی ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے اور یہ تمام شک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من عقیدوں سے وہ وراول ورا الورا ہے وراول ورا الورا ہے منزہ ورا ہے اعلیٰ ہے ارفا ہے, ہے ورب کا یا نم و ما تو صدور اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر جو بھی ان کے اندر ہے یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے محمد حق ہے یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے دل گواہی دے رہا ہے لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ اوسا کو دیا گیا تھا کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی اور ربو کا یاد اب ما تو سدور ہوں اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ غائب کر رہے ہیں وہ اللہ لَا اِلَى اِلَى اِلَى اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی لا نہیں ہے لہ الحم دو فل اولا واخرہ اسی کے لیے ہم ہے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرا میں بھی یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا پہلی پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے آخرا وہ ہماری پچھلی زندگی ہے لہ الحمد فل الاول آخرا کے لیے ہم جو ہے تعریف ہے سنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو اسی کے لیے حکم ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس سے کو چاہے حرام قرار دے وہی لے اور, اور اسی کی طرف تمہیں لو